اگر وہ صبر کریں تو آگ ان کا ٹکانہ ہے اور اگر وہ مننا چاہیں تو کوئی ان کا مننا نہ مانی